پاگل خانے کا ڈاکٹر نئے داخل ہونے والے مریضوں کا معائنہ کر رہا تھا ایک پاگل اسے سنجیدہ اور ہوشمند نظر آیا ڈاکٹر نے اسے پوچھا تمہیں تمہیں یہاں کیوں لایا گیا ہے تم تو اچھے خاصے ہو پاگل نے جواب دیا جناب میں صحت مند ہوں ٹھیک سے ہوا یہ کہ میں نے ایک عورت سے شادی کر لی جس کی ایک اٹھارہ سال کی جوان لڑکی تھی وہ بھی اپنے ماں کے ساتھ میرے گھر میں رہنے لگی اتفاق سے وہ لڑکی میرے باپ کو پسند آ گئی اور اس نے اس سے نکاح کر لیا اس دن سے میری بیوی میرے باپ کی ساس بن گئی کچھ عرصے کے بعد میری بیوی کی لڑکی جو میرے باپ کی بیوی تھی کہ ہاں اولاد ہوئی یہ بچہ رشتے کے لحاظ سے میرا بھائی ہوا کیونکہ وہ میرے باپ کا لڑکا ہے مگر ادھر میری بیوی کا نواسا بھی ہوا گویا میں اپنے بھائی کا نانا بن گیا کچھ دنوں بعد میری بیوی کے یہاں بھی بچہ ہوا اس دن سے میرے باپ کی بیوی سوتےلے بھائی کی بہن ہو گئی مگر وہ اس کی دادی بھی ہو گئی کیونکہ وہ اس کے شوہر یعنی میرے باپ کا پوتا تھا اسی طرح میرا بچہ اپنی دادی کا بھائی بن گیا اب ذرا سوچیے ڈاکٹر صاحب میری سوتےلی ماں یعنی میری بیوی کی لڑکی میرے بیٹے کی بہن بھی ہو گئی تو میرا بیٹا میرا ماموں بن گیا اور میں اس کا بھانجا. جبکہ میں خود اس کا نانا بھی ہوں اور میرے باپ کا لڑکا جو میری بیوی کی لڑکی کا بیٹا ہے وہ میرا بھائی بھی ہے میرا نواسا بھی ڈاکٹر نے کہا خدا کے واسطے بند کرو ورنہ میں پاگل ہو جاؤں